خدا کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزوہ خندق ہے جو شوال پانچ ہجری میں پیش آیا اس کو غزوہ اعذاب بھی کہا جاتا ہے یعنی فوجوں کا غزوہ اس جنگ میں عرب کے مختلف قبیلوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کر دیا تھا قبائل قریش قبائل غطفان اور قبائل یہود کے دس ہزار سے زیادہ افراد اس میں شریک تھے یہ حملہ کتنا شدید تھا اس کا اندازہ قرآن کے ان الفاظ سے ہوتا ہے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تمہارے اوپر چڑھ آئے اس وقت ڈر کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آگئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے اس وقت اہل ایمان کی بڑی جانچ ہوئی اور وہ بہت ہلا مارے گئے آزاد مخالفین اسلام کا یہ لشکر پوری طرح ہتھیار بند تھا اس میں ساڑھے چار ہزار اونٹ اور تین سو گھوڑے تھے دشمنوں نے مدینہ کو اس طرح گھیرے میں لے لیا کہ باہر سے ہر قسم کی امداد آنا بند ہو گئی سامان رسد کی اتنی کمی ہوئی کہ لوگ فاقے کرنے لگے اسی دوران کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور کرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مختلف قبائل ایک ساتھ ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا سلمان فارسی کی رائے کے مطابق طے ہوا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اس وقت مدینہ تین طرف سے پہاڑوں گھنے درختوں اور مکانات کی دیواروں سے گھرا ہوا تھا شمال مغربی حصہ خالی تھا طے ہوا کہ اس کھلے ہوئے حصے میں دو پہاڑوں کے درمیان خندق کھودی جائے چنانچہ چھ دن کی لگاتار محنت سے ایک خندق کھود کر تیار کی گئی یہ خندق دشمنوں کی یلغار کو روکنے کے لیے اتنی کارآمد ثابت ہوئی کہ اس غزوے کا نام غزوائے خندق پڑ گیا سیرت کی کتابوں میں خندق کی تفصیلات جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سوال سامنے آتا ہے ایک معمولی خندق دشمنوں کی فوج کو روکنے کا سبب کیسے بن گئی مذکورہ تفصیلات کے مطابق یہ خندق تقریباً 6 کلومیٹر لمبی تھی اور اس کی گہرائی اور چوڑائی ایک معمولی نہر سے زیادہ نہ تھی وہ تقریباً ڈھائی میٹر گہری اور تقریباً تین میٹر چوڑی تھی اس قسم کی ایک خندق ایک مسلح فوج کے لیے ایک نالی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی وہ لوگ بآسانی اس کو عبور کر کے مدینے میں داخل ہو سکتے تھے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خندق کے باوجود مسلمان دشمن فوج کے تیروں کی زد میں تھے جیسا کہ حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگنے سے ظاہر ہوتا ہے مزید یہ کہ تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم کچھ لوگ خندق کے دوسری طرف پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے امرب ابن آبد اور اس کے کچھ ساتھیوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کا جائزہ لیا اور ایک جگہ خندق کو کچھ کم چوڑی دیکھ کر وہاں ٹھہرے اور گھوڑا کدا کر خندق کے دوسری طرف پہنچ گئے اس کے بعد امربن اب ددھ کا مقابلہ حضرت علیب نے ابھی طالب سے ہوا جس میں امربن ابد ودھ مارا گیا تقریباً ایک مہینے کا یہ محاصرہ اپنے آخری دنوں میں آندھی اور طوفان کے بعد ختم ہو گیا آندھی نے دشمن کے لشکر میں اتنی بدہواسی پیدا کی کہ ابو سفیان نے اونٹ کی رسی کھولے بغیر اونٹ پر بیٹھ کر اس کو ہانکنا شروع کر دیا پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ دس ہزار سے زیادہ تعداد کی مسلح فوجیں خندق کو عبور کر کے مدینے میں کیوں نہ داخل ہوئیں جہاں تین ہزار آدمیوں کا بے سر سامان قافلہ ان کی الغار کو روکنے کے لیے بالکل کافی تھا اس سوال کا جواب خدا کی ایک سنت میں ملتا ہے وہ سنت یہ کہ اللہ اہل ایمان کی طاقت ان کے دشمنوں کو بڑھا کر دکھاتا ہے تاکہ وہ معروب اور حیبت زدہ ہو جائیں قرآن میں رشاد ہوا ہے ہم منکروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے ایسی چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری آل عمران 151 اللہ تعالیٰ کی یہ نصرت روب غزوے خندق میں اور دوسرے مواقع پر ظاہر ہوئی اس غزوے میں مسلمانوں کی کھودی ہوئی نالی ان کے دشمنوں کو بہت بڑی خندق کی صورت میں دکھائی دی تاہم مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں کو تھکا کر ایک نالی کھودنا ضروری ہے اگر وہ نالی کھودنے میں اپنے ہاتھوں کو نہ تھکائیں تو خدا ان کی نالی کو خندق بنا کر کس طرح دوسروں کو دکھائے گا اللہ تعالیٰ کی نصرت روب جو خرن اول کے مسلمانوں کو کمال درجے میں حاصل ہوئی وہ بعد کے دور کے مسلمانوں کو بھی مل سکتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس راستے پر چلے جس راستے پر صحابہ خدا کے رسول کی رہنمائی میں چلے کسی اور راستے پر چلنے والے شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں پھر ان کو خدا کی نصرت کس طرح ملے گی اللہ کی نصرت کا مستحق آدمی اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو حق کے ساتھ اس طرح شریک کرے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو وہ حق کے حوالے کر دے وہ اپنے سر کا تاج دوسروں کے سر پر رکھ دے جیسا کہ ہجرت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے کیا خدا کی نصرت کا مستحق بننے کی شرط ایک لفظ میں یہ ہے کہ جب تم مدد کرو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی خدا ہماری مدد پر اس وقت آتا ہے جب کہ ہم دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ہم خدا سے اپنے لیے چاہتے ہیں ہماری ذات سے اگر دوسروں کو زحمت پہنچ رہی ہو تو خدا کے فرشتے ہمارے لیے خدا کی رحمت کا تحفہ لے کر نہیں آ سکتے اگر ہمارا یہ حال ہو کہ جس پر ہمارا قابو چلے اس کو ہم ناحق ستانے لگیں تو ناممکن ہے کہ خدا وہاں ہماری مدد کرے جہاں کوئی دوسرا ہمارے اوپر قابو پا کر ہمیں ستانے لگتا ہے ایک آدمی اپنی مصیبت میں ہم کو پکارے اور ہم استطاعت کے باوجود اس کی پکار پر دھیان نہ دیں تو کبھی یہ ممکن نہیں کہ خدا اس وقت ہماری پکار کو سنے جب کہ کوئی طاقتور ہمارے اوپر چڑھ آتا ہے اور ہم خدا کو پکارنے لگتے ہیں دنیا کے زندگی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلے میں آدمی طاقتور ہوتا ہے اور کسی کے مقابلے میں کمزور یہی صورت حال نصرت خداوندی کے معاملے میں آدمی کے امتحان کا پرچہ ہے کوئی شخص یا قوم اپنے طاقتوروں کے مقابلے میں خدا کی جو نصرت چاہے اس کا ثبوت اس کو اپنے کمزوروں کے معاملے میں دینا پڑتا ہے اگر آدمی اپنے کمزوروں پر ظلم کرتا ہو تو اپنے طاقتوروں کے مقابلے میں وہ خدا کی مدد کا مستحق نہیں بن سکتا خواہ وہ کتنا ہی خدا کو پکارے خواہ وہ کتنا ہی یوم دعا منائے کتاب ایمانی طاقت مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر دس